بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يفعد في السماء كذلك يجعل الله الرجف على الذين لا يؤمنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الصادق القبيل الأمين محترم طلباء اكرام وعلماء اكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم كإرشاده يوشك أن تداع عليكم الأمم من کل افق کما تداع ال على قصعتها قریب ہے کہ کافر قومیں ہر طرف سے تم پر ٹوٹ پڑیں جیسے کہ کھانا کھانے والے برطن پر ٹوٹ پڑتے ہیں قلنا یا رسول اللہ امن قلت بنا یومئذ ہم نے کہا کہ اے پیغمبر خدا کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی قال انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل فرمایا کہ تم لوگوں کی تعداد اس وقت زیادہ ہوگی لیکن تم لوگ سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو گے تنزع المهابه من قلوب عدوبكم ويجعل في قلوبكم الوهن تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت نکال دی جائے گی اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا قال و عمل صحابۂ کے رام نے عارض کیا, کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الحایات الموت زندگی سے محبت اور موت سے نفرت وفي روايه حبكم للدنيا وكراهيتكم للقتال دنيا سے تمہاری محبت اور جنگ سے تمہاری نفرت امام ابو داؤد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں قال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد جب تم لوگ سودی کاروبار کرنے لگو گے اور گائے کی دم پکڑ لوگے اور کھیتی باڑی میں خوش ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے صلی اللہ علیہ دلہن اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا لا حتى الى دینكم جسے اللہ تم سے نہیں اٹھائے گا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ آؤ میرے عزیز دوستو ان دونوں حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آج کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے آج کے مسلمانوں نے عصر حاضر کے مسلمانوں نے دنیا سے محبت موت سے نفرت اور جہاد کو چھوڑ دیا ہے آج کل کے مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں موت سے نفرت کرنے لگے ہیں اور جہاد کو چھوڑ بیٹھے ہیں چنانچہ اس کا جو منطقی نتیجہ حدیث پاک میں بیان کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ان پر کفار کو مسلط کرے گا جو کہ انہیں زلیل و رسوا کریں گے اور یہ منطقی قانون ہے جو بھی جہاد کو ترک کرے گا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا اللہ جلال کا ارشاد ہے ایمان والو تمہیں کیا ہوا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو اور ابھی تم بالحیات اس دنیا میں کیا تم لوگ دنیاوی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں راضی ہو چکے ہو؟ فما الحیات دنیا اللہ کلیل دنیاوی زندگی کا جو سامان ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے اللہ تن اگر تم لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے عذاباً علیما اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا وہ یہ سب دل اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا ولا اور تم لوگ اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کل شی انقیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے آیت میں عذاب علیم کا ذکر ہے اور دونوں حدیثوں میں کفار کے تسلط مار اور مار مسلمانوں مار کی ذلت اور مار رسوائی مار کا ذکر ہے چنانچہ ان حالات ہے میں اس بیماری میں, بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو دوا اور جو علاج, اور علاج بیان کیا ہے وہ ہے لا حتہ الى دینكم کہ جب تک تم لوگ اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے اللہ تعالی تم پر سے ذلت اور رسوائی کو نہیں اٹھائے گا اللہ جلالہ جلال کا ارشاد ہے وَقاتلوا كما يقاتلونكم كافا ان کے ساتھ لڑو اور تمام مشرقین کے خلاف لڑو جیسے کہ وہ تمہارے ساتھ سب کے ساتھ لڑتے ہیں اور کسی کی تفریق نہیں کرتے اور جان لو کہ اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے تعالیٰ اور خلاف لڑو حال یعنی باقی نہ رہے وہ یقون اور دین تمام کا تمام اللہ کے لیے خالص ہو جائے اب جبکہ اللہ تعالی ہمیں جہاد کی طرف یعنی لوٹنے کی دعوت دے رہا ہے اور اس ذلت و رسوائی کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی طرف لوٹنے کو فرما رہے ہیں تو یہاں پر ایک طبیعی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت امت انتہائی و انتشار کا شکار ہے اور فتنوں کا شکار ہے تو ان حالات میں ہم جہاد کی طرف کیسے لوٹیں تو اس کا جواب بھی اللہ جل جلالہ نے اپنی آیت میں دیا ہے سورج التوبہ ساٹھ نمبر آیت میں اللہ جل یہ فرماتا ہے وہاں کہ جہاں تک ہو سکے کفار کے خلاف تیاری کر رکھو اس لیے کہ مالا یا جس چیز کے بغیر واجب پورا نہیں ہوتا وہ چیز بھی واجب ہے چنانچہ جہاد جیسے فریضے کو ادا کرنے کے لیے ٹریننگ کرنا اور جہادی تربیت کرنا ضروری ہے چنانچہ جہادی تربیت کرنا بھی ضروری ہے میرے دوستو جائیداد کے دو معنی ہو سکتے ہیں جائیداد کا ایک معنی تو ایمان کی تیاری فکر و عقیدے کی تیاری ہے اور ذہن سازی ہے جس کی دلیل اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد ہے یتلو علیہم علیہ محمل کتابہ <وَالحِكْمَة> یعنی پیغمبروں کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری امت کے سلسلے میں کیا تھی اس کو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے پہلی ذمہ داری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاگو تھی وہ علیہم آیات ہی ہے یعنی وہ قرآن کریم کی تلاوت لوگوں کو کر کے سنایا ایسی کرتے, ایسی کرتے تھے وہی ذکی اور ان کا